بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الامفرح حصہ اول قرآن مجید کی آیات مغفرت توبہ معنی اور استغفار کے مضامین کا خلاصہ اور مقبول استغفار کی قرآنی دعائیں صورت البقرہ آیت سینتیس فتلقا آدَمُ من ربه كلمات فتاب عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ فتح الرَّحِيمُ حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ تعالی نے کلمات سکھائے حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی بے شک اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والے مہربان ہیں و طوب الرحیم